من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَقَرِيبٌ إِلَيْكَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 وَقاللَ النَّذينَ كَفرَروا للَِّذينَ عمللُ الطَبِروا سَبِيلَناَا وَالْنَحْم الْخَطياكُمْ وَماهُم ببحامِلينَ مِن خَقَاياهُم مِن شَيْ إنهُم لَكذِبُ وَلا يَحْمِلَّ أَسْقَالَهُم وَأَسْطَاالم مع أَسْقَاالِِم وَل يُسْأَلُ النَّ يَوْمَ الْ القامَةِ عَمَّا كانَوا يَفْتَُون صَدَقَ اللههُ العظم <تصفيق> رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقنة من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و اللہم افرغ علینا صبرم و توفنا آمین یا ربل مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس کا حصہ پنجم صبر اور مسابرت کے مضامین کی کچھ وضاحت پر مشتمل ہے اس کے ذمن میں تم گفتگو بھی ہم کر چکے ہیں پھر یہ کہ اس حصے کے پہلے دو دروس ہمارے سابقہ نظام کے مطابق سورہ انکبوت کے پہلے رکوع پر اور اس کے بعد آخری تین رکوع پانچواں چھٹا اور ساتواں رکوع ان پر مشتمل تھے اس مرتبہ ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ درمیانی جو تین رکوع ہیں یعنی دوسرا تیسرا اور چوتھا اس میں سے بھی چند منتخب آیات کا ہم مطالعہ اس میں شامل کریں گے جہاں تک درس اول کا تعلق ہے جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے میں اپنا یہ تاثر بیان کر چکا ہوں کہ مکی دور میں جس صبر کا معاملہ تھا اس لیے کہ ابھی نہ قتال تھا نہ جان و مال کے لیے وہ خطرات تھے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے سلسلے میں پیش آ رہے تھے مدنی دور میں ابھی ان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اس وقت جو ہے ایک ہی بات تھی اور وہ یہ کہ ایمان کا اعلان کرنے پر کلمہ شہادت زبان سے نکالنے پر جو مخالفت جو تشدد جو عضائیں ہو رہی تھیں اہل ایمان کو جن سے سابقہ تھا ان پر صبر اور استقامت کہ پائے سوات میں لفزش نہ آئے قلم پیچھے نہ ہٹے اگرچہ مسلسل حکم رہا کہ تمہاری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہو جو تشدد کیا جائے زبانی ہو یا یہ کہ جسمانی ہو برداشت کرو جھیلو ڈٹے رہو جمے رہو قدم پیچھے نہ ہٹے لیکن یہ کہ کسی جوابی کارروائی کی بھی اجازت نہیں ہے میرے نزدیک یہ شدید ترین امتحان تھا کہ جس سے صحابہ کراب اس دور میں گزرے و آزمائش کا انتہائی سخت امتحان اور اس میں یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دو طبقات تھے جو بالخصوص اس امتحان میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ مبتلا تھے اگرچہ بچا ہوا کوئی نہیں تھا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلے تین برس میں عرض کر چکا ہوں کہ ساری تعذیب جو تھی اور ساری ایزا جو تھی وہ صرف زبانی تھی استہزاد تمسکر فکرے چست کیے جا رہے ہیں تانے کسے جا رہے ہیں اور یہ تین برس تک معاملہ رہا ہے اور صرف حضور کی ذات پر برقور رہا ہے اس پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ تین مرتبہ تو قرآن مجید میں یہی بات آئی ہے کہ اے نبی صبر کیجیے اس پر جو کچھ کے یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ کہ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ولاقال من کا عزیق و صدر و ہمیں خوب معلوم کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے کا سینا بھیجتا ہے آپ کو صدمہ ہوتا ہے لیکن صبر کیجیے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل اسالٹ بھی ہوئے جسمانی تشدد بھی ہوا اگرچہ بہت کم شاز اس لیے کہ آپ کو خاندان بنی ہاشم کی ایک پشت پناہی حاصل تھی اب وہ طالب کیونکہ سربراہ تھے خاندان بنی ہاشم کے اور انہیں فطری اور طبی محبت تھی شدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بنا پر گویا کہ وہ ایک آڑ بنے ہوئے ایک پناہ گاہ بنے ہوئے تھے ذاتی طور پر حضور کے لیے حضور پر جو بھی فزیکل اسالٹ ہوئے ہیں ابتدا میں وہ آپ کے بزرگوں کی طرف سے جن میں پیش پیش ابو لہب تھا وہ حضور کا چچا تھا بزرگ تھا گویا کہ اسے اس ایک طرح کا اختیار جو ہے حاصل تھا جس کو اس نے استعمال کیا لیکن یہ کہ اور باقی جتنے مسلمان ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ خاندان بنو میا کے چشم و چراغ اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان پر بھی تعظیب ہوئی ہے تشدد ہوا ہے ان کے چچا نے ایک مرتبہ انہیں ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیا اور پھر دھواں دے دیا دھونی دی ہے جس سے کہ دم پھٹنے لگا یہی وجہ ہے کہ پہلا جو قافلہ گیا ہجرت حبشہ کے لیے اس میں حضرت عثمان بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جیگن تھی یہ جوڑا جو ہے شامل تھا اس کافلے میں جس نے ہجرت کی افشا کی طرف تاہم جو سب سے زیادہ اس تشدد کا نشانہ بن رہے تھے وہ دو طبقات تھے سب سے زیادہ غلاموں کا طبقہ کنیزیں غلام اور انہی کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ کہ جو قرشی نہیں تھے باہر سے آ کر مکے میں آباد ہوئے کسی قرشی کی کے حلیف بن کر اس کے انڈر پروٹیکشن اس کی حفاظت میں چنانچہ یہ جو ایک میاں بیوی کا جوڑا ہے جو اولین شہدا ہے اسلام کی راہ میں ایمان کی راہ میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معاملہ یہی حضرت یاسر غلام نہیں تھے وہ یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا سلیم الفطرت انسان تھے انہوں نے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ نبی آخر آخرو کی کہ اب ظہور کا وقت آ پہنچا اور حجاز میں مکہ کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا جیسے حضرت سلمان فارسی بڑا طویل سفر طے کر کے فارس سے چل کر براستہ شام وہ مدینہ مدورہ پہنچے ایسے ہی یمن سے یہ سعید روح حضرت یاسر یہ مکہ مکرمہ آئے ہیں اور ابو جہل کا چچا تھا کہ جس کے حلیف بن کر پھر وہ مکے میں مقیم ہوئے اور اسی شخص کی ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ حضرت سویہ کہ اس کی اجازت سے پھر حضرت یاسر نے ان سے نکار کیا اب جب یہ ایمان لے آئے اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا ابو جہل کے چچا کا اب گویا کل اختیار جو ہے ابو جہل کو حاصل تھا اس جوڑے کے بارے میں تو شدید ترین تعذیب اور پروسیکیوشن جو ہے جسمانی عیضائیں انتہائی ان دونوں کو دی جی گئی یہاں تک ان دونوں کو شہید کر دیا گیا تو سب سے زیادہ شدید امتحان تو تھا غلاموں اور قریضوں یا یہ کہ وہ لوگ جو حلیف ہونے کی حیثیت سے مکے میں مقیم تھے گویا کہ جو کرشی جس کے کہ وہ حلیف تھے ان کے رحم و کرب پر تھے اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے نہ غلاموں کے کوئی حقوق اس معاشرے میں تھے اور نہ ایسے لوگوں کے کوئی حقوق تھے دوسرے نمبر پر تھے نوجوان جو لوگ ایمان لائے چاہے وہ اونچے گھرانوں کے تھے جیسے میں مثال دے چکا ہوں خود عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح حضرت بن عمیر اسی طرح حضرت, اسی طرح حضرت بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نوجوانوں پر ان کے بزرگوں کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں لہذا انہوں نے اپنے ان حقوق کا بزرگانہ حقوق کا پورا استعمال کیا اور شدید تعذیب اور ایزا کا معاملہ کیا اس موضوع پر میں اپنا یہ تاثرس کر چکا ہوں کہ پورے مکی قرآن میں جو پورے قرآن کا دو تہائی ہے جامع ترین جو مقام ہے وہ یہ تیرہ آیات ہیں سورہ ان کے پہلے رکوع اور انہی پر ہمارے اس پنجم کا پہلا دس مشتبی ہے گیارہ آیات کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں صرف اب رواں ترجمہ کروں گا تاکہ مضامین ذہن میں تازہ ہو جائیں صرف یہ بات ذہن میں دوبارہ جو ہے تازہ کر لیجئے کہ میں نے اصولی باتیں عرض کی تھی کہ تربیت کے لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کسی بڑی شخصیت کے زیر تربیت اگر کوئی نوجوان ہے تو دونوں ہی باتیں ہوں گی کسی وقت روک ٹوک بھی ہوگی زجر و ملامت بھی ہوگی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی اور کسی وقت حوصلہ افزائی اور یقین دہانی دل جوئی دل جمی کا سامان یہ دونوں چیزیں جو ہے آلٹرنیٹلی اس رکوع کے اندر جیسا کہ پہلے بھی میں توجہ دلا چکا ہوں کہ آیات آ رہی ہیں زجر کی ہے بلامت کی ہے اس سے اگر آپ کہیں ایک لفظ استعمال کرنا چاہیں تو گویا کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی پر دل جوئی کا اہتمام بھی ہے تسلی بھی دی جا رہی ہے حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے ری ایشورنس کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا سابقہ نشست میں اطمینان اور دلجمی کا سامان جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے دیجیے تو اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں پہلی آیت الف لامیم حروف نقطات پر مستقل اس کے بعد دو آیتیں وہ ہیں کہ جو شدید ترین ہیں اس رکوع میں زجر اور ملامت کے لیے احسب الناس وان سو یو ترکون بننا وہ ہمنا کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے بحث یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا ولقت فتح امن قبل نہیں ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی پہلے آئے جنہوں نے دعوی ایمان کیا ہم نے آزمایا فلحیال نزین صدق ولیال امن القاظمین تو ہر شخص کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ ہم تو لازمن اللہ تعالیٰ تو لازمن کھول کر رکھ دے گا ظاہر کر دے گا مبرہن کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں دعوی ایمان میں اور ان کو بھی جو جھوٹ موٹ کے مجھے یہ ایمان بن جائے بڑا سخت انداز ہے اور مغائرت جو ہے اس میں درختی اس میں سب سے زیادہ سختی مزمر ہے لیکن اس کے بعد دل جوئی کی دو آیتیں آ رہی. دو آیتیں وہ تھی تو دو ہی آیتیں دل جوئی کی ہیں ہم حسب الن یام الس نہیں کیا گمان کیا ہے انہوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں یعنی جو ایزا پہنچا رہے ہیں ہمارے ان بندوں کو جو انہوں نے ایمان کا اعلان کیا ہے جو انہیں ستا رہے ہیں ابو جہل ہو ولید بن عقبا ہو اقبا ابن, ابن ابی معیت ہو کوئی بھی ہو امیہ ابن خلف ہو جو لوگ یہ ایزائیں پہنچا رہے ہیں تکلیفیں دے رہے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے سا مایا بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے ان نبق شرب کلا شدید جب ہماری پکڑ ان پر آئے گی تو بڑی شدید ہوگی من کا نہ اللہ فن ناجل اللہ وہی دلجوئی دلجم جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ وقت معین آ کر رہے گا حاضری ہوگی تمہاری ملاقات اپنے پروردگار سے ہوگی تمہیں وہاں خلاطوں سے نوازا جائے گا تمہاری قربانیوں کا وہاں سلا دیا جائے گا وہ ہوا سمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے جو کوئی تم پر بیت رہی ہے مسلمانوں وہ اس کے علم میں ہے اس کے بعد پھر ایک آیت جو ہے وہ پھر ایک طرح کی زدر کی آیت ہے فرمایا ممن جاہد اور فائننما جاہد جو کوئی جہاد کرتا ہے ہماری راہ میں وہ یہ جان لے کہ وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے ہمارے لیے نہیں ہم پر کوئی احسان نہیں یمنوں نے علیہ کا نسلم کلو اللہ تمن علیہ یہ مضمون سورہ گجرات میں آ چکا ہے اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ہم یہ اسلام نہیں آئے جس سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو نہ اللہ پر کوئی احسان ہے اور نہ مجھ پر کوئی احسان ہے تم ایمان لائے ہو اپنے بھلے کو اپنی آپت سنوارنے کو تکلیفیں جھیل رہے ہو اپنے لیے اپنے درجات جو ہے جنت میں بلند کر رہے ہیں ومن لنفس ان اللہ عن العالمين دوسری آیت کے بارے میں نے ارز کیا تھا ایک مغیرت کا اظہار ہے یہاں شان استر ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز لیکن اس کے بعد پھر پھر وہی ری ایشورنس والی آیت ولدین وال سی آتے بل الفظین نہ ہوں اقسل الگی کانو اور وہ لوگ کہ جو ایمان اور امن سال حق ادا کر دیں انہیں مطمئن رہنا چاہیے کوئی وسوسہ آپ کے دل میں نہ آنے دیں یقیناً ہم ان کی تمام برائیوں کو نام امال کی سیاہیوں کو دامن کردار کے دھبوں کو دھو دیں گے اور جو بھی کچھ وہ عمل کر رہے اس سے کہیں بہتر سلا انہیں دیں گے بلزین نہ ہوں اقس الدی کانو یا اگلی دو آیتوں میں معاملہ خاص طور پر نوجوانوں کا جو ایمان لے آئے اور والدین کا دباؤ تھا کہ اس نئے دین سے برگشتہ ہو جاؤ توحید سے بعض آؤ اور واقف اپنے آبائی دین میں آؤ انہی عقائد میں اسی دین میں انہی رسومات کو اختیار کرو اس میں بھی پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا سخت انداز ہے تمہیں اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہوگی بابا سید انسان ہم نے ہی انسان کو وسیعت کی ہے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی لیکن وہ انجاہدہ کرے تجنے کبھی والدہ نہ کبھی علم ان فلا ہوا اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے تجھ سے جہاد کرے اس بات کے لیے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی ہستیوں کو جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی برہان نہیں کوئی سند نہیں تو ان کا کہنا مت ان کی نافرمانی لازم ہے نہیں امرجے حکم فونب بے حکم میری ہی تم سب کو لوٹنا ہے پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے اب یہ بھی چونکہ ایک سخت حکم ہے ایک سلیم الفطرت نوجوان کے لیے جس کی مثال میں دے چکا ہوں شادی نے ابھی وقاص کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی والدہ نے کسم خالد تھی نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا گویا کہ برم برف رکھ لیا بھوک ہڑتال کر دی اب ایک سلیم الفطرت نوجوان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی لیکن حکم آیا ہے یہ لو صبر کرو برداشت کرو البتہ یہ کہ جوئی والی آیت بھی ساتھی آ گئی وزین عامل عامل سوالحا ل سوالحی جو لوگ ایمان اور عمل صالح حق ادا کر دیں گے وہ یہ دیکھیں کہ وہ صرف کٹ نہیں رہے جڑ بھی رہے وہ والدین سے کٹے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور یہ کہ یہاں پر بھی انہیں وہ رفاقت نصیب ہو رہی ہے کہ جس سے بہتر رفاقت کوئی نہیں اور جنت میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں ان کی میت حاصل ہوگی جیسے کہ میں حوالہ دے چکا ہوں سورہ نساء کی آیت کا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے وہ اولا کا مہن عنا اللہ نبی نو صدیقین و شہدائے و صالحین و ان کو تو معیت حاصل ہوگی جنت میں انبیاء کی صدیقین کی شہدا کی صالحین کی اور بہت ہی بہتر ہے یہ رفاقت اور یہ میت جنہیں بھی حاصل ہو جائے اس کے بعد کی دو آیات جو تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ گویا کہ جو پہلی دو آیات تھی آیت جو حروف مقتعت والی آیت کے بعد اسی کی مزید شروع و بس پر اور وضاحت پر مشتمل ہے اور انداز وہی سخت ہے وم ننا سے وہی اقوام بلّہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو بیٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر فیضا فلح جالا سے کا زا بلّا لیکن پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایزا دی جاتی ہے تو ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے آزاد سے گھبرا جانا چاہیے وال نسر الربے کا اب یہ گویا کہ انہیں دعوت دی جا رہی ہے اپنے باطن میں جھانکو اپنے دلوں کو ٹٹولو اگر اللہ کی مدد آ جائے یعنی یہ دور جو ہے سختی کا یہ بیت جائے اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے مسلمانوں کو قوت حاصل ہو جائے وہ دور آ جائے کہ اسلام اور مسلمانوں میں شامل ہونا گویا کہ ایک ایک بالب ایک بالا تر جماعت میں شامل ہونے کے مترادف ہو تو پھر تو یہ یقیناً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں اس وقت تو جواب دے رہی ہے ہیں ہے لیکن اس وقت وہ آ کر شامل ہو جائیں گا اب علیہ صلی اللہ عالم بافی تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر ہے تمام جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ مزمر ہے تو اپنے آپ کو ٹٹول لو کیونکہ اللہ تعالیٰ معاملہ تم سے کرے گا تمہارے قلبی کیفیت کے کی اعتبار سے اور اب کھول دی وہ بات جو پہلے ذرا ایک پردہ رکھا گیا تھا پہلے فرمایا تھا فلایال البن اللہ النزین صدقو ولایال ابن القاظین <بِينَ> یہ ابتلاح اور آزمائش اور یہ امتحان جو ہے اس لیے ہے کہ اللہ تعالی پانی کا پانی دودھ کا دودھ جدا کر کون سچے ہیں دعوی ایمان میں کون جھوٹ موٹ کے یہ ایمان ہے یہاں بات کھول دی گئی اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا اس کو کہ کون حقیقت مومن ہے اور کون منافق ہے یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں جہاں نفاق کا نفس راہتیا ہے اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اسی اصول کے تحت ہے کہ کسی بھی بیماری کا جو آخری خطرناک ترین انجام ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے تاکہ جسے ابھی آغاز ہی میں چھوت ہی لگی ہے ابھی انفیکشن ہوئی ہی ہے وہ اس کے بارے میں تصاہل سے کام نہ لے اس کے بارے میں جو ہے پورے طور پر تشویش میں مبتلا ہو جائے کہ یہ بیماری اس انجام میں مدمت پہنچا سکتی ہے لہذا ابھی سے اس کے ازالے کی طرف اس کے مداوہ کی طرف اس کے معالجے کی طرف متوجہ ہو جائے اب اس کے بعد یہ آخری دو آیات ہے جو آج ہمیں پڑھنی ہیں اور ان کا تعلق بھی نوجوانوں سے اس لیے کہ نوجوانوں کا طبقہ جو ہے جہاں ان کے لیے ان کے بزرگوں کی طرف سے ابتلا بھی تھا آزمائش بھی تھی تعظیم بھی تھی کسی کو گھر میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا اور فاقے سے رکھا گیا تاکہ دن میں تارے نظر آ جائیں یہ نشہ حرن ہو جائے یہ جو توحید کا نشہ سر پہ چڑھا ہے یہ جب ذرا چند دن گزریں گے فاکے کے تو خود بخود یہ نشہ ہرن ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بھی مثال نہیں ہے پورے مکھی دور میں ارتداد کی یا دین سے پھر برگشتگی کی ایک مثال بھی موجود ہے سخت ترین امتحانات میں سے صاحبہ کراک گزرے لیکن یہ کہ ایک طرف جہاں یہ تشدد تھا ایک بزرگانہ نصیحت کا انداز بھی تھا خیر خانہ انداز خیر کے انداز میں اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو کس راستے پر چل نکلے ہو کیوں ان راستوں کی طرف جا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جیسا کہ دوسرے مقامات پر سورہ مومنون میں خاص طور پر آیا ہے کہ امبیا اور رسول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنی بالا دستی کوئی اپنی جو ہے چودراہٹ اور قیادت کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تو گویا کہ ان کے لیے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے کسی کیریئر کا معاملہ ہوگا تم اپنے آپ کو خام طور پر بات کر رہے ہوئے اس کو اس طریقے سے ان کاموں میں لگا کر کیریئر کو کی اپنا جو